پیغمبر نے منہ بنایا اور رخ پھیر لیا اس لیے کہ ان کے پاس وہ نابینا آ گیا تھا اور اے پیغمبر تمہیں کیا خبر شاید وہ سدھر جاتا یا وہ نصیحت قبول کرتا اور نصیحت کرنا اسے فائدہ پہنچاتا من وہ شخص جو بے پرواہی دکھا رہا تھا له اس کے تو تم پیچھے پڑتے ہو اللہ حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر کوئی ذمہ داری نہیں آتی اوسا اور وہ جو محنت کر کے تمہارے پاس آیا ہے وَهُوَ يخشا اور وہ دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے فأنت عنه اس کی طرف سے تم بے پرواہی برتتے ہو چلو ہر ہرگز ایسا نہیں چاہیے یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے پمن شروع اب جو چاہے اسے یاد کر لے بی صحف وہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو بڑے مقدس ہیں اونچے رتبے والے ہیں پاکیزہ ہیں بی ایدی سفره ان لکھنے والوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں جو خود بڑی عزت والے بہت نیک ہیں قُتل ما خدا کی مار ہو ایسے انسان پر وہ کتنا نا شکرا ہے من خلقه وہ ذرا سوچے کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا تو نطفے کی ایک بوند سے اسے پیدا بھی کیا پھر اس کو ایک خاص انداز بھی دیا تم پھر اس کے لیے راستہ بھی آسان بنا دیا تم پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچا دیا تم شر جب چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دے گا ہرگز نہیں جس بات کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا ابھی تک اس نے وہ پوری نہیں کی سین پھر ذرا انسان اپنے کھانے ہی کو دیکھ لے ان کہ ہم نے اوپر سے خوب پانی برسایا تم شپ کو نل پھر ہم نے زمین کو عجیب طرح پھاڑا بچنا سی ہب پھر ہم نے اس میں غلے اگائے وعنبا وقبا اور انگور اور ترکاریاں وہ زیتون اور زیتون اور کھجور و حدائق غلبا اور گھنے گھنے باغات ویب اور میوے اور چارا می کم سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کی خاطر فَإذا جاءت الصاخ آخر جب وہ کان پھاڑنے والی آواز آ ہی جائے گی اس وقت اس نا شکری کی حقیقت پتہ چل جائے گی المرء من یہ اس دن ہوگا جب انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا او اور اپنے ماں باپ سے بھی ساخی بچی اور اپنے بیوی بچوں سے بھی لکھ ریم یوم کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو اس دن اپنی ایسی فکر پڑی ہوگی کہ اسے دوسروں کا ہوش نہیں ہوگا او اس روز کتنے چہرے تو چمکتے دمکتے ہوں گے کیا تم مسترم ہنستے خوشی مناتے ہوئے وہ جو ہوئی اور کتنے چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر خاک پڑی ہوگی روحچارا سیاہی نے انہیں ڈھانپ رکھا ہوگا اکل کے سارا چول سجارا یہ وہی لوگ ہوں گے جو کافر تھے بدکار تھے